بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سو مد لم ی لو الم یو لدو الم یق احد اے نبی یہ مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے اللہ سب سے بے نیاز سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے